سیدنا ابو حرآن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں جامع ترمیزی حدیث نمبر 2317 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3976 اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے کام ترک کر دے ایسے کاموں کو چھوڑ دے جن سے آدمی کو سروکار نہ ہو یعنی وہ ہر اس کام اور ہر اس چیز سے بے بےغرض اور لا تعلق رہے جو بے مقصد ہو اور جس سے دنیاوی مفاد وابستہ نہ ہو اور جس سے آخرت میں فلاح و کامیابی کی توقع بھی نہ ہو لہذا مسلمانوں کو اس قسم کے بیکار اور بے فائدہ کاموں سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اگلے پل وہ زندہ رہے گا یا نہیں اور وہ مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا فرشتے اس سے سوال پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تم کو جو طاقت دیا تھا جو مال دیا تھا جو دولت دی تھی جو دوسری سہولتیں دی تھی اس کا کہاں کہاں استعمال کیا کیا اس شخص کو لغ و فالتو چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنے کی فرصت ملے گی آخرت میں کامیاب ہونے والے ہر اہل ایمان کے اوساف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خوشبو پیدا کرتے ہیں اور لغ کاموں سے ایراز کرتے ہیں سورہ مومنون آیت ایک سے سر لہٰذا ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ بیکار فضول بے مقصد اور بے بےحودہ باتوں اور بے بےحودہ کاموں سے یکسر بے تعلق ہو کر مفید اور بامقصد چیزوں سے تعلق رکھے اور غیر متعلقہ امور سے کنارہ کش رہے غیر ضرورت چیزوں سے الگ رہے یہ حدیث اپنے دامن میں بڑی وسعت اور جامعیت رکھتی ہے اس میں بیکار اقوال و افعال یعنی بیکار باتوں بیکار کاموں لغ گفتگو اور بے مقصد مطالعہ بیکار کھیل تاش شطرنج پتنگ بازی کرکٹ اور تمام ایسی مصروفیات اور وہ مشاغل آ جاتے ہیں جن سے دینی یا دنیا کی کوئی فائدہ نہیں اب ایک شخص کرکٹ کھیلتا ہے ظاہر سی بات اس کا فائدہ ہے لیکن جو کرکٹ دیکھتا ہے اس ملک اس ملک بعض اوقات انسان لاشوری طور پر کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا مگر وہ اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر دو میں ہے بلال بن اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کوئی بات کہ اس سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے اسی لیے انسان کو ہمیشہ مثبت چیزوں میں پازیٹیو چیزوں میں رہنا چاہیے ہمیشہ پازیٹو انداز میں زندگی گزارنا چاہیے اور خاص طور سے انسان کو بات وغیرہ کرتے ہوئے از حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہیں لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا نشانہ نہ بن جائے فحش کلامی گندی باتیں کرنا کلاس سے متعلق محلوں سے متعلق پڑوسیوں سے متعلق اور بہت زیادہ بات کرنا بلا وجہ بات کرنا یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے نا جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار میں ابو اماما رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور کم گفتگو ایمان کے دو شعبے ہیں فحش گوئی اور کثرت کلام نفاق کے دو شعبے ہیں امام ترمیزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مقررین بڑی بڑی تقریروں میں بڑی, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اکثر ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے مسلک کو ایک دوسرے جماعتوں کو گالی دینا برا بھلا کہنا کیا اللہ اس سے راضی ہوگا یقین طور سے اللہ اس سے ناراضی تو ہوگا کیونکہ گالی گلوچ یا ایسے الفاظ یا ایسی باتیں دوسروں کے بارے میں کہنا جس کو پسند نہ کرے اگر ایمان کی دعوت دینی ہے کسی کو غلط جانتے ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش بہت ہی نرمی سے محبت سے ہونی چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے صحابہ نے کیا لیکن آج جس طرح سے بہت سے خطیب بہت سارے مقررین جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کا کوئی بھی تعلق ہے ایک انسان خصوصاً مسلمان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا یہ زندگی اور اس کا کوئی لمحہ اس قدر بیکار اس قدر سستا اور بے وقت تو نہیں ہے کیسے لایالی مشاغل میں غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیا جائے انسان کا کوئی لمحہ بیکار نہیں ہونا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اپنے وقت کو فلم بینی میں تھیٹر میں رقص و سرور کی محفلوں میں پتنگ بازی میں شطرنج میں تاش میں کرکٹ میں اور کن کن غیر ضروری کاموں میں مشغول کر کے اپنے دین کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہیے یہ سب دین اسلام کے منافی ہی تو ہے کہ ان غیر ضروری چیزوں اپنا وقت برباد کیا جائے یہ دنیا آخر کی کھیتی ہے اپنے ہمارے ملک میں ہمارے سماج میں دنیا میں سینکڑوں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں کئی لوگوں کو تعلیم کے لیے پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ہے کئی لوگوں کے مسائل ہیں اگر آپ اپنے اس وقت کو ان غربا مساکین مجبوروں کی ضرورتوں میں خرچ کریں ذرا سوچیے کہ آپ کی آخر نہیں سنور جائے گی بہت سے لوگ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنے اچھے عمل کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بہت سے لوگ بےحدہ کاموں سے اور بہت سے, لوگ اپنی غلط کی وجہ سے غلط روش کی وجہ سے اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں اور بلند مرتبہ کن باتوں کی وجہ سے حاصل ہوا تو انہوں نے فرمایا جیسا کہ محتم مالک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے سچ بولنے امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور के ترک करने की वजह से اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی قدر کرے اور ہر بے حودہ فضول اور بیکار اور بے مقصد عمر سے بچنے کی پوری کوشش کرے اسی سے انسان کا اسلام مزین اور خوبصورت ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں میں خوبصورت بنانے میں ہماری فہم ہماری سمجھ کی اصرا فرماتے اور ہمیں علمناف عطا فرمائے اس دور کے فتنوں سے ہم محفوظ کر دیں ہمیں دنیا میں سماج میں نو امان قائم کرنے والا خوشیوں کو پھیلانے والا نفرتوں سے بچنے والا بنائے آمین